أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين زمينك مختلف خوشیات گنوانے کے بعد اللہ تعالی نے جو اس کے اندر چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور جس طرح سے ان کی تخلیق کی ہے اسی مٹی میں سے ہم نے تمہیں بنایا ہے اور مٹی کے اندر جہاں کارآمد چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہیں اس کے اندر اگر خیال نہ رکھا جائے تو نقصان دہ چیزیں بھی پیدا ہوتی جہاں آپ کے لیے غلہ پیدا ہوتا ہے وہاں جڑی بوٹیاں بھی پیدا ہوتی اگتی ہیں لہذا زمین کے تزکیے کی ضرورت پڑتی ہے جڑی بوٹیاں لوگ جب مکئی بیجتے ہیں یا کوئی اور پھر اس میں سے گوڈی کرتے ہیں پھر وہ جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ جڑیں جو ہیں وہ اس کی اندر پھیلیں اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں اسی مٹی سے بنا ہے نا اب یہ مٹی لے کے آپ اگر دیوار بھی بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دیوار میں سے بھی وہ پیپل کا درخت نکلا ہوا ہوتا ہے وہ کہاں سے وہاں گیا ہے وہ مٹی کے اندر گئے تو یہ مٹی جہاں بھی لگے گی یہ دو خصوصیات کے ساتھ لگے گی اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے اندر شر بھی پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لہذا اس کے تزکیے کی ضرورت پڑتی ہے حال چلاتے ہو اچھا اس میں مثبت چیزیں پیدا کرنے کے لیے اس سے مثبت نتائج لینے کے لیے تو محنت کی ضرورت پڑتی ہے کھاد بھی دینی پڑتی ہے پانی بھی دینا پڑتا ہے اس کی چھترائی بھی کرنی پڑتی ہے اس کی گوڈی بھی کرنی پڑتی ہے لیکن یہ کہ اگر اس سے تمہیں نقصان دہ چیزیں چاہیے جڑی بوٹیاں چاہیے تو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف تزکیے کی محنت چھوڑ دو بس جڑی بوٹیاں کھاد نہیں مانگتی وہ پانی بھی نہیں مانگتی وہ حل بھی نہیں مانگتی وہ دو چار سال آپ ہال نہ چلائیں وہ رکھ بن جائے گا خود بخود یہ حال انسان کا بھی کہ اگر آپ نے بلندی پر جانا ہے تو پھر تو محنت کرنی پڑے گی پھر تو آپ کو کلی دبا کے رکھنی پڑے گی دوسرے گیئر میں پہلے گیئر میں لیکن یہ کہ اگر نیچے گرنا ہے ڈہلوان پہ تو اس کے لیے آپ کو ایکسیلیٹر دینے کی ضرورت نہیں گاڑی تباہ کرنی ہے تو بریک پر پاؤں اٹھا لیں باقی کام وہ خود کر لیں انسان کو اگر کامیاب کرنا ہے بلندی پہ لے کے جانا بڑی محنت کرنی پڑے گی دیکھنا یہ کہ اگر جہنم میں گرانا تو وہاں محنت چھوڑ دو اگلا کام خود ہی ہو جائے گا ملاقل کو ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے لہذا وہ مٹی والی ساری خصوصیات ہمارے اندر تجکیے کی ضرورت پڑتی لہذا فرمایا یتنو آلے ہی مائے ہی میرا نبی ان پر قرآن کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیا کرتا ہے تو رمبے کا کام کون سی چیز کرتی ہے قرآن کی آیات اس بندے کا جو تزکیا ہوتا ہے وہ رمبے کے ساتھ نہیں ہوتا رمبی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا کس کے ساتھ ہوتا ہے قرآن کی آیات کے ساتھ ویزا دلیہ کال ہی مایات ہوں جب ان پر اس کی آیات پڑی جاتی ایمان بڑھتا ہے جلدیں نرم پڑتی بخشہ میں ہوں ہوں ان کی جلدیں کاپ جاتی تلین و جو ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی یہ آیات کے ذریعے تو تذکیہ جو ہے وہ آیات کے ذریعے اس میں سے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ بری چیز ہے اللہ نے منع کیا کلو ظاہل کا کان ہو مسولہ اور یہ ساری چیزیں تیرے رب کو ناپسند ہیں کلو زال کان آئندہ کا تو اس طرح اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز مناخل ناک سے حاصل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جس طرح زمین سے آپ کو پیداوار لینے کے لیے اس کی گوڈی کرنی پڑتی ہے تزکیہ کرنا پڑتا ہے شخصیت سے بھی مثبت نتائج لینے کے لیے آپ کو اس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے اور یہ تزکیہ ہوتا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے سے اور اگر یہ تذکیہ رک جائے تو جڑی بوٹیاں جس طرح مٹی کے اندر اگتی ہیں اس بدن کے اندر بھی اگتی ہیں بری آتے ہیں پھر اس کو لگ جاتے ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ کہ چونکہ ہم اس مٹی سے پیدا ہوئے اور اس مٹی کے سارے عناصر سارے ایلیمنٹس ہمارے اندر ہیں سونا بھی ہے چاندی بھی ہے سارے ہمارے اندر وہ ایلیمنٹس موجود ہیں لہذا وہ کھینچتے ہیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں زمین سے تخلیق کی چیزیں آپ ہیں آپ کا جو جتنا بھی مٹیریل یہ پنکھے کہاں سے بنے مٹی سے بنے یہی سے نکلا نہیں لوج سے یہ بنے آسمان سے تو نہیں آئے اسی طریقے سے آپ کا فرنیچر ہے آپ کا یہ تعلیم ہے یہ کہاں سے آئے مٹی سے پیدا ہوں ہم بھی مٹی سے بنے یہ بھی مٹی سے بنے ہمارے اندر ایک وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمارے اندر ایک آپس میں تعاون ہے ایک اٹریکشن ہے ہمیں یہ اچھی لگتی ہیں جیسے آپ کہیں کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پاکستانی نہ ملتا ہو تو آپ ایک ایک پاکستانی دیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو جی یا اپنے گاؤں کا آپ کو مل جائے گاؤں کا چھوڑے ضلع تحصیل کا مل جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور آپ کا گھر کہیں ہمارا گرائی ہے حالانکہ وہ ضلع میں پچاس کلومیٹر دور بستا ہے لیکن چونکہ ضلع کا ہے آپ کو اس سے بڑا عرص ہوا آپ نے کہا جی یہ میرا گرا ہے جی یہ میرا ایک شہر ایک ہی علاقے کے اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہمیں ایک اٹریکشن یہ کھینچتی لاز فرما زئین للناس لوگوں کے لیے مزین کی گئی کیوں مزین کی گئی یہ بار بھی رکھی گئی ہمارے اندر بھی رکھی گئی ٹھیک جی زمین سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہماری باڈی کے اندر ہیں ہمارے بدن کے اندر ہے اس کے اندر ایک کشش ہے اس کے لیے ضروری یہ ہوا کہ ایک ایسی چیز بھی بندے کے اندر رکھی جائے جس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہو تاکہ وہ بیلنس ہو جائے گی شش جی, زمین ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے زمین کے تمام عناصر ہمارے اندر موجود ہیں اور پھر اللہ نے ہمارے اندر ایک روح نام کی چیز رکھی فیضان فخ روح ہی اس کا تعلق رب کے ساتھ ہے. اب اس نے کہا کہ روخے روشن کے سامنے رکھ کے چلا وہ یہ کہتے ہیں تو ادھر آتا ہے پروانہ ادھر آتا ہے دیکھے پروانہ کہ ادھر جاتا ہے زوی حب سے من النساء قناطین المکان طورت من سزت ول ویل المسمت والانعام ظال کا مطالبہ آتی دنیا یہ دنیا کی چیزیں اس مٹی سے پیدا ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی منحا خلق نابو. لہٰذا ہمیں قدرتن اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے جو چیز ہمیں دنیا کا فائدہ دیتی ہے اس کی طرف ہمارا بدن مائل ہوتا ہے اگر تو روح غالب ہے بدن پر تو وہ روک لیتی ایمان ہے تو وہ روک لیتا ہے ایمان نہیں ہے تو یہ شترے بے مہار جسے اللہ نے فرمایا آیا چاہ بولے انسان اور کا سودا انسان نے یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے بے نکائل بے نکیل اونٹ کی طرح چھوڑ دیں گے تو پھر یہ ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے کشمیر محسوس ہوتی ہے اب دیکھیں ایسا بچہ جس کا پتہ ہو کہ دنیاوی تعلیم سے ہمیں جب یہ پڑھ جائے گا ڈاکٹر ہو جائے گا انجینئر بن جائے گا وکیل بن جائے گا تو ہمیں باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری سونے کی کہاں نکل آئے گی ٹھیک ہے جی مجھے پیسے ملیں گے یہ اتنے ہزار دیرم اتنے ہزار پاؤنڈ اتنے ہزار ڈالر جو ہے وہ تنخواہ لے گا لہذا وہ اس پہ خرچ کرتا ہے اندا دھند خرچ کرتا سال کا کورس امیرکا کا چار ہزار پر منتھ دینے چار سال پچاس ہزار دے رہے تقریباً ایک میں سال کے چار سال دیتا رہے گا کیوں کہ بیٹا آئے گا انجینئر لگے گا تو پھر مجھے منتھلی چار پانچ ہزار ہمارا ملنا شروع ہو جائے گا یہ چار سال میں بیٹا میرا چالیس سال کماتا رہے گا لہذا انسان کیلکولیٹر پہ اسے حساب کر کے تو خرچ کرتا ہے درمیان میں وہ یہ کبھی بھی نہیں رکھتا کہ ہو سکتا بیٹا یہ سارا کورس کرنے کے بعد ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد مر گیا تو پیسے بھی مر جائیں گے ہے کہ نہیں ہے ایسا ہو جاتا کہ لیکن چونکہ دنیا کا فائدہ مد نظر ہے دنیا نظر آ رہی ہے لہذا آدمی رسک لیتا ہے کرتا ہاں تین چونکہ دین کے لحاظ سے دنیا میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا نہ ہمیں نماز کچھ دیتی ہے دنیاوی لحاظ سے نہ روزہ دیتا ہے نہ ہی قرآن دیتا ہے ٹھیک ہے نا جی لہذا بغدادی قاعدہ پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی بچے کو بھیجتے ہیں مولوی صاحب کے پاس لے کر آتے تو کہتے ہیں قاعدہ تو آپ کے پاس ہوگا اسکول میں اتنا بنڈل کتابوں کا جومیٹری باکس اور فلاں باکس اور فلاں چیزیں اور فلاں چیزیں اور وہ انجینئر صاحب بھی بچہ مولوی کے پاس لے کر آتے ہے تو کہتے ہیں قاعدہ تو آپ کے پاس ہوگا کیوں رات کو مولوی صاحب یا تو پریس لگا ہوا قاعدے چھاپتے ہیں یا رات کو نازل ہوتے ہیں ان کا بھئی آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ تین درم کا قاعدہ ہے آپ دو لے کر آئے ایک اپنے بچے کے لیے کسی غریب کے بچے کے لیے لے نہیں کیونکہ ان تین درم کا ملنا کچھ نہیں ہے دس سورتیں بچا یاد کر لے گا چلو کبھی جن بھوتا کے گھر میں تو ڈرانے کے لیے گئے کہ سورتیں پڑھنا کیونکہ دنیا بھی فائدہ نہیں لہٰذا دین پہ خرچ نہیں کرنا دنیا کے فائدے کے لیے دنیا خرچ کرنی ہے دین کے فائدے کے لیے نہیں خرچ کرنا یہ ایمان بلاخراس کو نہیں کرتا اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اس قرآن کے وز ہمیں کچھ ملنا ہے اور ان نمازوں کے بز ہمیں کچھ ملنا ہے اور وہاں ملنا ہے جہاں یہ دنیا نہیں پہنچے تو پھر آدمی اس پہ بھی خرچ کرے گا اگر ایمان بالآخرہ ہے تو دین پہ خرچ کرے اگر اس کا اس پر ایمان ہے یہ ایمان بالآخرہ کا مطلب کیا ہے کہ دوبارہ سیکنڈ ٹرم میں بھی ہم نے بننا ہے ہم دوبارہ بنیں گے ٹھیک ہے جی اور کہاں سے بنیں گے یہیں سے بنیں گے اسی مٹی سے بنے گے وہ امین ہر نخرے جو کمتا تو جس طرح اب اس مٹی کی چیزوں کی کشش ہمارے اندر موجود ہے اسی طرح اس وقت بھی ہمارے اندر یہ سب کششیں موجود ہوں گے ٹھیک ہے نا جی رو کے اندر اگر صرف روح ہوتی تو پھر رو کو ضرورت نہیں تھی نہ بیوی کی ضرورت تھی نہ بچوں کی ضرورت تھی نہ اسے وہ طے بتا لگے ہوئے کیلوں کی ضرورت تھی نہ وہ ای تجریان کی ضرورت تھی روح کھاتی نہیں ہے پیتی نہیں اسے نہروں سے کیا ہے اندر کے سامنے لا کے آپ سارا کچھ رکھ دے اور کہیں گے تیرے سامنے فلاں پھول بھی پڑے ہوئے اور تیرے سامنے فلاں چیز بھی پڑے جب اس نے دیکھنی نہیں ہے تو کالا ہو یا سفید ہو اسے کیا کر جب رو نے کھانا نہیں تھا تو ہمیں یہ بتاتا کیوں ہے بلا ہمیں تیرے ممبا یشتا وفاق یا یہ کیا ہے ممدود و تر ممدود و ذل ممدود مائنڈ مسکوب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بدن اٹھے گا جس طرح اب پیار تمہیں لگتی ہے نا اس وقت اس وقت طرح طرح طرح طرح بھی لگے گی یا کھلتا پانی پیو گے یا وہ خطاب مسک وہ مسک کی خوشبو کی مور لگا ہوا پانی پیاس تمہیں لگے گی یہ تو فون بہینا ہے وہ حمیم آل اس ڈسٹ آگ اور اس کھولتے پانی کے درمیان طواف کرتے رہیں گے یہ تو ادھر جائیں گے گرمی لگے گی ابلیں گے کھولیں گے پانی کی طرف دوڑیں گے پانی کی طرف دوڑیں گے پانی کھولتا ہوا ہے یا تو جر رہا ہوں گھوٹ بھرے یا اور وہ سے اندر نہیں اس کو پانی مدہ نہیں گا لیکن پیگا گا پیے گا بھی کیسے چار دون شربل ہیم پیاسے اونٹوں کی طرح پیے گا وہ پی رہا ہوگا رنتڑیاں پھٹی ہوں گی اور یہاں سے نکل رہا ہوگا یہ سارے تقاضے تمہارے ساتھ اٹھنے صرف رو کوئی تقاضا نہ ہوتی یہ جو قرآن حکیم میں بیویوں کا ذکر ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے ہمارے ان جذبوں کا استحصال کر رہا ہے ہمیں لالچ دے رہا ہے وہ یہ دلیل دے رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس جی کو صرف روح اٹھے گی وہ یہ کھانے پینے والی چیزوں کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ روح کو ضرورت نہیں اس کا مطلب ہے تمہارا بدن اٹھے تمہیں پیاس بھی لگے گی تمہیں بھوک بھی لگے گی ان تعب ان ذقوم تعاب السیم زکوم گناگاروں کا کھانا ہوگا وہ یغلی بوتون پہلے تو ہوگا کل محل تیل کی چھٹ کی طرح جب آدمی کھائے گا تو اس کو لگے گا یغلی فی بوتون وہ کھولے گا پیٹ کے اندر جا کے کاغل الحمیم کھولتے ہوئے پانی کی طرح اندر ابلے گا وہ صبح سوتا راستے ہی میرا زاب ہے سر کے اوپر سے بھی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے آپ دیکھتے ہیں جب کوئی چیز آپ کہیں پانی میں ابال رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں پانی کے اندر ہوتی ہے آپ تھوڑا تھوڑا ابال کے جب انڈا فرائی کرتے ہیں آملیٹ بناتے ہیں چمچ سے وہ گرم پانی وہ گرم تیل لے کے آپ اس انڈے کے اوپر بھی ڈالتے ہیں اور کیا کہا جائے گا ذک چک ان کا عزیز ال تو وہاں بڑی ٹور والا بڑا عزیز بڑا کریم بنا پھر تدخاج تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا باقی ساری چیزیں بھی اس سے پیدا ہوئی تمہارا رجحان اس کی طرف ہے تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ ہم نے تمہیں دوبارہ اسی مٹی میں سے نکالنا اور یہ سارے تقاضے تمہارے ساتھ ٹھیک جی میرا خلق اپنا ہو ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا تمہاری مٹی کی طرف رجحان ہے تمہارا پستی کی طرف تمہارا رجحان ہے روح لانے بیچی کے پستی کے مکین کو اٹھا کے اوپر لے کر آؤ اللہ نے فرمایا ہم نے ایک آدمی کو آیتیں دی اللہ کی کتاب دیجیے تھے کہ ان کے ذریعے وہ بلندی پر چلے رفاق کی طرف آئے لیکن اسی نے ہمیشہ زمین میں رہنا پسند کیا کی طرف مائل رہا سن سالہ اللہ کی آیات سے نکل گیا اللہ کی کمانڈ سے نکل گیا گیاتان تو اس کے پیچھے شیطان لگ سکار مین الگاوی تو وہ اغوا ہونے والوں میں سے ہو گیا لے گیا اس کو بھٹکا کے ہم نے تمہیں پیدا کیا کوئی اعتراض کر سکتا نہیں میں یہاں سے پیدا نہیں ہوا وہ فی حاروں اور ہم تمہیں اس کو سونپ دیں گے تم اسی میں پلٹائے جاؤ گے جیسے آپ دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے تو دیہات میں بچے اپنا پاؤں اس گیلی مٹی کے اندر دیکھنا تو گھر بناتے ہیں گروندا بناتے ہیں لیکن جب اس گروندے کو مٹاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بس اس کے اوپر پھیر دیتے ہیں اسی مٹی میں وہ مٹی ہو جاتے ہیں بہن ہی تمہارا ہار مٹھی بھر مٹی لے کر اللہ نے ایک تصویر بنائی اور کیسی خوبصورت بنائے اور پھر اس مٹی میں وہ دوبارہ بھیج دیتا بتا دیتا ہم تمہیں اسی مٹی میں ملا دیں گے. جب اللہ نے کہا ہم تم اس مٹی میں ملا دیں گے تو کوئی کہ نہیں مجھے ابا بڑے عزیز ہے یا بیٹا مجھے بڑا عزیز ہے میں نہیں ملنے دوں گا ہے کوئی ہے بلکہ کیا کہتے ہیں کہ جی بیٹے نے کندہ دیا ابا کی منجی کو کہاں لے کر گیا ہے مٹی میں اور بڑے بیٹے نے چتا کو آگ دکھائی ہے روکا نہیں اس نے کہ میرے ابے کو مٹی میں مت ملاؤ آگ مت لگاؤ رات مت بناؤ اپنے لے کر جاؤ انہوں نے کہا نا یہ تیرے احباب تیرے دوست تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے سمجھتا کیا جن کو تنا کہ نا انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ تجھے مٹی میں ملوائے گا اور جب بھی وہ مٹھی ڈالتے تو کیا کہتے ہیں مینہا خلق ناکم وفیحا نو عیدم امینہ نوکرے یہی سننا تھا نا کہ تین مٹھی مٹی ڈالتے ہیں پہلے تو یہ آتے پڑتے ہیں تینوں اسٹیپس گنواتے ہیں کیوں گنواتے ہیں؟ اب اس کو تو فائدہ نہیں ہے مٹی ڈالنے والے تجھے عنایت کا فائدہ ہے تو, تو سمجھ لے رہا کہ تھی یہاں جانا ہے مینہا خلک نا کم وفی حا نو عید ہمہ نخر جکم تارا تھا نکر ہم تمہیں یہاں بھیجیں آپ بھیج دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سزا موت سنا دی گئی آپ اندازہ کریں کہ ایک کو تخلیق کیا جاتا اور ہی سزا موت سنا دی جاتی اللہ فرمایا ہم نے تمہیں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ٹھیک ہم نے تمہیں اس میں سے پیدا کیا اس میں ملا دیں گے ٹھیک پہلی تخلیق مفت ہوئی اس کے بعد ان آنکھوں سے کچھ آگے بھیجا ہوگا تو آنکھیں بنیں گی ورنہ آئی بنے گی اندرا بھان ذکری فائن نہ لہ معیشت یومل کے عما کالا رب لیما حشرتا نہیں آما وقت کن تو بسیرا کالا کا کت کا یا تو نافا نسی تھا وقت <تُنس> میری تو آنکھیں تھی دنیا میں Why you have me? Blind. میری آنکھیں ہاں تیری آنکھیں تھیں لیکن ہماری کمانڈ میں نہیں جو ہماری کمانڈ میں تو وہ بن گیا ہے ہے اگر یہ اللہ کی کمانڈ میں نہیں ہے اس کی کمانڈ نہیں مانتے تو گویا کہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کس کو کہتے ہیں جی مر گیا ہے مرنا یہی ہوتا ہے جو اللہ کی کمانڈ میں نہیں ہے وہ مر گیا ہے آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں آپ نے کوئی چیز فیڈ کی پھر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہتے ہیں کوئی چیز نکالنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو کمانڈ دی اور اس نے کمپیوٹر نے اس کو اوکے کر دیا کہ کمانڈ ایکسپٹڈ لیکن یہ کہ آگے پرنٹ آؤٹ نہیں نکل رہا پرنٹر اس کو کمانڈ کو نہیں لے رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز خراب ٹھیک اس کو ریسٹ کرو اس کو چیک کرو کیا بات ہے وہ کیوں نہیں کمانڈ ایکسپٹ کرا جبکہ کمپیوٹر انڈیکیشن دے رہا ہے تو اس نے ایکسپٹ کر لی تمہاری زبان ہے میں مننا وا کوئی صاف دینا تو وہ پیشاب کر کے آیا کرتے تھے تو رستے میں سلام دے واہ کیا وا کہتا نا یہ بہاڑی کے ساتھ جنہوں نے سنا ہے ان کے گاؤں میں کوئی صاف تو آپ کو پتا دیہات میں جب وہ پیشاب کر کے آتے تو پھر وہ میں چلتے وہ وٹوانی کرتے ہیں تو اس حالت میں وٹوانی کی حالت میں اگر کوئی رستے میں آدمی ملے تو انہیں سلام کریں نا اسلام السلام علیکم تو وعلیکم سلام نہیں کہتے تھے کہ میں کس حالت میں ہوں تو یہ تو بڑی اچھی مطلب عبادت ہے وعلیکم سلام کرنا تو وہ کہتے تھے مناوا جی السلام علیکم منامہ لیکن وعلیکم سلام نہیں کہتے تھے زبان سے تم کہتے ہو مناوا ہوتے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھ لیا ہے ٹھیک تیرا بدن کمانڈ کیوں نہیں لے رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ وہ اللہ کے کہنے میں نہ رسول کے کہنے میں اس مننا وہاں کا اس کمانڈ کے جو ایکسپٹ کیا ہے اس کا نتیجہ تو نکلنا تھا پرنٹر میں ٹکٹ تو وہاں بننا تھا کمپیوٹر میں تو نہیں بننا تھا وہاں سے ٹکٹ نہیں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمل میں کوئی خرابی آ گئی ہے ایمان صحیح ہے کمپیوٹر کہہ رہا مننا وہاں لیکن ٹکٹ نہیں نکل رہا ہے یا تو وہاں سا ختم ہو گیا کوئی اور خرابی ہے تیری زبان کا تو یہ منہ تھا تیرا بدن کیوں نہیں کمانڈ میں لے رہا ہے تیری اس کمانڈ پر جھکتی کیوں نہیں ہے کل نلوں میں نہیں تو اگر اندر کوئی خرابی نہیں ہے یہ کیا ہے دھنیہ بات کو ہم ہیں وہ لوگ جن کو سزائے موت سنا دی گئی ہے ایک تو نہیں جی پتہ نہیں کیس کا کیا فیصلہ ہونا ہے جی پتہ نہیں بری بھی ہو سکتے ہیں جی کوئی چودہ سال سزا ہو سکتے ہیں جی عمر قید ہو سکتے ہیں جی سات سال ہو سکتے ہیں جی اور یہ کہ بہت ظلم ہوا جی تو سزائے موت بھی ہو جائے گی اور ایک عدالت توڑ دے گی دوسری عدالت توڑ دے گی اس نے نہ توڑا تو صدر صاحب ریم کر دیں گے ان کو بھی نہ آیا تو ہو سکتا ہے گولڈن جبلی پہ معاف کر دیں گے صاحب سو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں نا لیکن رب کی سنائی ہوئی سزا کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا ڈاکٹر کے سامنے اس کا بیٹا مر جاتا ہے نہیں بچا سکتا پریزیڈنٹ کے سامنے اس کی بیوی بی مر جاتی ہے نہیں بچا سکتا اور اللہ نے چیلنج دیا ہے درج نہ ان کو تم اگر یہ جان تمہاری ہے کہتے نا یہ بدن میرا ہے یہ جان میری ہے میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں سلا ان کو مدین اگر تم کسی کے قابو میں نہیں ہو تم آزاد ہو ترج نہ ان کو تم سادہ کی ڈو یو ناٹ فورس اٹ بی رو لو کہ منہ آگے تو ساتھ سال رب نے رکھا ہے نا تو کہتا رہا میں اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں اپنی مرضی سے رہ رہے تھے تو آج کی رات را رہ کے دکھاؤ ہوں صرف آج کی رات اپنی مرضی سے رہ جاؤ تاکہ مانے تمہاری بھی مرضی چلتی ہے نہیں تم کسی کے تابے ہو تم کسی کے قابو میں ہو لہذا مان لو اگر تم کے میں کسی کے قابو میں تو کیا ہوتا کہا مینا خلق نا کم وسیع نوی دم موت سنا تھی سورہ ملک شروع کی تو فرمایا تبارک را کل جی خالا کل ما پہلے موت پیدا کیا اس نے پھر زندگی پیدا سب سے پہلے جو چیز ماں کے پیٹ میں طے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مرے گا کس دن اور جس دن جو سن مقرر ہوتا ہے اتنی اس بچے کی عمر لکھی جاتی ہے یہ وہ زندگی ہے جس کا پیمانا ہی موت ہے جو موت سے ناپی جاتی ہے بندہ مر جاتا تو کہتے نا جی ساٹھ سال کا تھا ستر سال کا جیتے جی بھی کبھی کسی نے کہا کہ فلان کی زندگی ستر سال ہے موت آ کے گی کی کہ اس کی زندگی کتنی تھی موت وہ ہے جس کا میٹر جس کا گیے زندگی وہ ہے جو موت سے ناپی جاتی ہے کا پیمانا ہی موت ہزار موت سنا دیپیٹل پنشمنٹ ہم سب کو سنا بھی گئی ہے ہم سارے تین سو دو کے بولتے ہیں اس وقت سب زیادہ بہت سنے ہوئے ہیں لیکن بے فکر ہیں اور پتہ بھی کوئی نہیں کہ کس وقت بلیک وارنٹ اسرائیل کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ جاؤ لے آؤ اگر آج قانون بن جائے یہاں کہ صرف لگے ہوئے جوڑے میں نکل جاؤ یہاں سے یوگنڈا میں جیسے بنا تھا لگن میں سے سمارے پاسپورٹ کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے تو بتائیے جو سب سے زیادہ یہاں پیسے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ خسارے میں ہوگا مزدور کو تو کوئی خسارا نہیں وہ بےچارا جو تنہا لیتا خرچے کے لیے بھیج دیتے وہ تو بگلے میں جاتا جائے گا جس کا جتنا جمع تھا وہ اتنے بڑے خسارے میں ہوگا اور جو جتنا کامیاب تھا یہاں اتنا زیادہ ناکام ہوگا وہ اپنا کاروبار یاد کر کر کے پاگل ہو جائے گا وہاں رائٹ right? آج اگر ہم میں سے کسی کو اللہ لے جائے اور لگا جوڑا بھی اتروا لیا جائے یہ تھا نا کہ تم لگے جوڑے میں جا سکتے ہو کہا نہیں وہ بھی اتارو ہم میں کسی کو بھی آ سکتی ہے آج بھی آ سکتی ہے جمعے کے بعد بھی آ سکتی آپ بتائیے جس نے یہاں جتنا زیادہ جوڑا ہوگا وہ اتنا زیادہ خسارے میں ہوگا نا وہ اندروں یوم الحسرا ان نے وہ حسرت والے دن سے ڈراؤ جس کا جتنا بڑا پلازا ہوگا اتنی زیادہ حسرت ہو پوچھو اس کیا عالم ہے جتنا جتنی بڑی ہوگی اتنا کہے گا کہ مجھے ٹیک دے کے بٹھاؤ پھر وہ دیکھنی شروع کرتا ہے مرنے سے پہلے سے لیکن وہ اب ان آنکھوں میں تو نہیں آتی نا حال تو وہی ہے بہادر شاہ زبر والا کے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلے کیا داغدار میں یہ امنگے جب آدمی جوان ہوتا نا تو بڑی اٹریکٹو ہوتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے میں یہ کروں گا ابا میرا تو کوتا اس نے تو یہ نہیں کیا میں کاروبار کروں گا میں یہ کر دوں گا امنگے پالتا نوجوان بس مجھے اتنے پیسے باپ پکڑا دو تم یہ زمین بیچ کے میرے ہاتھ میں دو دیکھو میں کیا کرتا ہوں اور چالیس سال کے بعد پھر یہ امنگیں جو ہے ایک رستہ ہوا ناسور بن جاتی ہیں پھر یہ حسطوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں پہلے یہ کیا رہتی ہیں امال امانی تمنا اور امنگیں اور اس کے بعد جب دہلوان شروع ہوتی ہے چالیس سال کے بعد تو یہ حسرتیں پیدا ہوتی پھر تجربے آدمی کے پاس بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ حسرتیں ہوتی ہیں ٹھیک جی اگر آج اللہ تعالیٰ ہمیں سے کسی کو لے جائے اور جب یہاں سے نکالے گا وہ امین ہاں جو کم اسی مٹی سے پھر نکلیں گے تو سوفے کی ضرورت ہوگی بیڈ کی ضرورت ہوگی جس طرح آج ہے چھت کی ضرورت ہوگی جس طرح آج ہے تمہاری آج کی ساری ضرورتیں پوری ہوں وہاں موجود ہوں گی اور تمہیں وہ اسی طرح ضرورت ہوگی جس طرح آج ہے لیکن یہ تو کوئی آگے بھیجا ہوگا تو لوگ نا چارپائی تبھی ملے گی آگے بھیجی ہوگی ٹھیک ہے نا جی بکنگ ہوتی ہے لوگ یہاں بیٹھے جب جاتے ہیں نا ٹور پہ تو فون کر کے جی کمرہ جو ہے وہ بک کروا دیں جی اور اس کے ساتھ یہ بھی اور ناشتہ بھی ہم نے وہیں کرنا جی اور فلاں بھی وہی کرنا ہے سارا کچھ ملا کے کمرہ بک ہو جاتا جی کھانے پینے سمیت آپ کا کمرہ جو ہے وہ اتنے ڈالر میں اتنے پاؤنڈ میں بک ہو گیا پر ڈے اور ایک مہینے کے لیے بک ہو گیا یہ آس کی بکنگ آج ہے کیا چاہیے آج سمر آج اس کی بکنگ جاری ہے وہاں جا کے کوئی جگہ نہیں تھی نعیدو ہم اس میں تمہیں لے جائیں گے پلٹا کے لے جائیں گے جیسے فرعون نہیں روک سکا تھا موسیٰ علیہ اسلام کو اپنی ماں کے پاس جانے سے اللہ نے کہا تھا ہم اسے تیرے پاس لے کے آنگے واپس فیران نہیں روک سکا خود بلا کے موسا کو ماں کی گود میں ڈالا اللہ نے فرمایا والے تعلم اللہ حق سے پتا چل جائے کہ اللہ سچے وعدے کرتا ہے اللہ اپنی بات پر قادر ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن انہیں اٹھاؤں گا کسی نے بنوایا اور کوئی پتا نہیں ہے کہ کس وقت کوئی ہمیں کپڑے اتار کے لے جائے کپڑے بھی لگے ہوئے کپڑے بھی یہی سے چھوڑ کے جانے وہ صادق کہتا ہے کہ وہ کے انسان جو دولت کے خدا بن بیٹھے پوچھ صادق انہیں جاتے ہوئے ملتا کیا ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ جب یہاں سے تو آؤٹ ہو گئے تو کیا لے کے جا رہے ہو ایک آدمی کہتا جی میں نے فلاح محکمہ میں تیس سال ہو گئے بتیس سال ہو گئے جی نوکری کرتے ہوئے تو سرکار لے کے کیا جا رہے کامیابی اس کے ساتھ گنی جائے گی سروس کے ساتھ نہیں گنی جائے گی کہ تیری سارے پانچ ہزار ترخواہ جو تُو تیس سال لے کے کھاتا رہا اسے اور اب جاتے ہوئے تیرے پاس جو ہے وہ ٹکٹ بھی نہیں ہے کامیابی ہے جتنی لمبی سروس ہوگی اتنی بڑی حسرت ہوگی اتنی بڑی ناکامی ہوگی میں دنیا میں ساتھ ساتھ رہ کے آیا ہوں اور آخر میں چرپائی کوئی نہیں دنیا میں تو ہم پاکستان میں ادھار لے کے بنا لیتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے دبئی میں ہوتا تو گھر میں اس کوئی چرپائی نہیں ہے کوئی صوفا نہیں ہے کوئی کرسی نہیں ہے فلانی قرض لے کے ہم ڈال لیتے ہیں اپنی ناک کی خاطر آخرت میں بھی یہ ناک ساتھ ہی اٹھے گی یہاں ہی شریک نہیں وہاں بھی یہ شریک طرح ساتھ اٹھیں گے براہ رات اکبر و دراجات میں اکبر و اور وہاں بھی جس طرح تجھے یہاں شوق ہے نا کہ میری کوٹھی اس کی کوٹھی سے اچھی ہو اور میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہو یہ وہاں بھی ہوگا لیکن وہاں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا جو کچھ یہاں سے بک کروا دیا ہوگا وہی وہ تیرے پوچھ آپ کارگو میں یہاں سے دیکھیں سامان بھیج دیتے ہیں. ایک کارپیٹ آپ نے ڈال دیا آپ کا کیا خیال ہے پنڈی جا کے وہ چھ کارپیٹ بن جائیں گے جو ڈالا ہے اس کے اندر باکس کے اندر وہی وہ نکلے گا نا تو آخرت کی کارگو کر رہا یہاں سے تو بھیج ہے آگ اور کانٹے اور کھولتا پانی اور تم میں تو اب کامک اٹھے گا تو آگے چشمے بہر ہوں گے اور نہر بہ رہی ہوں گے پورے تو اسلامی لینے کے لیے آئی ہوئی ہوں گی جو کارگو میں بھیجو گے وہی تمہیں ملے گا وہ ماں تو قد مو لو سکم خیرن تاج دلہ جو بھیجو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے ہم تمہیں اس میں ملا دیں تو بھی مٹی سے نکلا تیرا سامان بھی مٹی سے نکلا یہ تجھے دیا اس لیے گیا تھا لِنَبْلُوَهُمْ بولو ہم ان کو آزمائے لینا بلوام ہم نے زمین پر جو کچھ بنا یہ چار دن کی رونق ہے ہم سب یہاں گملے میں لگے ہوئے پودے یہاں جتنے بھی رہتے ہیں ہم پاکستانی یو اے کے اندر ہم بڑے ہرے بڑے سب چودھری ملک لیکن یہ کہ ہیں ہم سب گملے میں لگے ہوئے پودے پتا تب چلتا جب یہ مٹی میں لگتا ہے تو پھر لگ گیا تو لگ گیا یہاں ہم برق ہمیں افارا ہوا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں افسر و بیشتر کو میسٹس کی بیماری ہوتی ہے جسے پہلا کہتے ہیں ہماری زبان میں مزہ تب آئے گا جب پاکستان جاؤ گے تو پاکستان تمہارے پاس مروت بیچنے کے لیے ریڈی کوئی نہیں ہوتی کامیاب ہوا ہے تو پاکستان میں جا کے کامیاب ہوگا یہاں والا گملے میں لگا ہوا پودا بڑا ہرا برا مزہ تب آئے گا جب اپنی مٹی میں جا کے لگو گے کتنے کامیاب ہو لوگ لاکھوں لے کے گئے ریزائن کر کے گئے وہاں ہم ایجنسیاں کھول لیں گے پلا کر لیں گے ڈھی کر لیں گے چھ مہینے کے بعد کھاتا گیا جو ویزا دے دیں پودا لگا نہیں ہے واپس گملے میں لگنا چاہتا ہے ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں پتے پہ شبنم کی طرح ہم کسی وقت بھی گر سکتے ہے وہ ایک آدمی کو پاکستان میں پچاس روپے ملتے ہیں دن کے لیکن اس کو پچاس روپے کی گارنٹی ہے کہ کل بھی ملیں گے لیکن ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے یہی معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے ہم یہاں تو بڑے کگے ہوئے مزا تب لائے گا جب قبر میں لگیں گے تو ہرے ہو کر نکلو گے تب پتہ چلے گا کہ اصلی لگے ہو کے نہیں سیا اب تمہیں لے کے گملے میں لگایا گیا ہے پھر تمہیں قبر میں گاڑا جائے گا قبر میں دبایا جائے گا وہاں سے نکھرے جو کم تارا تھا وہاں سے ہرے بھرے ہو کے نکلو گے تو ہرے بھرے گے وہاں جل گئے تو جل گئے ٹھیک ہے نا جی یہ حوئی دکھ لہذا کامیاب کون وہ نہیں جس کے پاس یہاں صفا سیٹ ہے وہ جس کے پاس آخرت میں صفا سٹ آ حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو چارپائیاں ہوں گی وزرابی و مبسوس مخصوص آپ چارپائیاں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی آپ دیکھیں منجی سے نہیں پٹھے سے نہیں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ان صفوں کے جو سورہ الرحمن نے فرمایا بطا بتا کہیں نہ سور ان بستروں پر ہوں گے بتائب رکھ بتائن بتن کو کہتے جو کپڑے کا اندر کا حصہ ہوتا ہے جو بتن کے ساتھ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں ان جسے ہمارے یہاں کہتے جی اندرس یعنی بار کا تو چھوڑے نا عام طور پہ اندر آدمی گھٹیا کپڑا لگاتا ہے ٹھیک ہے جی باہر اچھا کپڑا ہوتا ہے رضائی تلا اوپر سے بڑا اچھا کپڑا ہوتا ہے لیکن وہ رضائی کے اندر جو کپڑا ہوتا ہے اندر تو وہ ذرا گھٹیا لگا لیتے کہ کس نے دیکھنا ہے باہر ٹور ہو ذرا چمک ہو ٹھیک ہے کسی زمانے میں جب لوگ غریب ہوتے تھے تو, تو نیفا جو ہے وہ دوسرے کپڑے کا لگا لیتے وہ کس نے دیکھنا ہے جن کا بتا اندر جو ہے <laughs> وہ اس کا ہوگا ریشم کا ہوگا تو باہر کی کیا حالت جن کی کنکریٹ حضور نے فرمایا جو ہے راس جس میں پانی جو ہے وہ خوشبو استعمال کی جائے گی ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیاب گونی جو یہاں ہے وہ تو گملے میں لگا ہوا ہے اس ساٹھ سال پچاس سال کے بعد جب قبر میں جا کے لگے گا گھر والے جا کے اسے بوئیں گے وہاں وہ مینہ نخر جو گمتا پھر اس قبر میں سے ہرا بھرا نکلے گا تو سمجھو وہ پودا لگ گیا ہے وہاں سے نکل کے پھر جو ہے وہ اگر اس کے پاس سب کچھ ہے اولاد بھی اس کے پاس ہے آپ دیکھیں جب یہاں سے ہم اولاد بیچتے ہیں پاکستان تو کتنی فکر ہوتی ہے کارڈ بھی آپ خود بھر کے دیتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ کرنی پڑے کسی سے کہنا نہ پڑے سامان ساتھ ہو کے اندر جا کے تلوا کے آتے ہیں صرف بورڈنگ کارڈ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ انہیں کوئی وزن نہ اٹھانا پڑے اور پھر وہاں پہلے فون کر دیتے ہیں کہ کسی سے مل ملا کے ایئرپورٹ کے اندر آ جانا بھائی کنویر سے بھی اتروا دینا اپنے بھائی کو کسی بانجے کو کسی بتیجے کو ہم کہہ دیتے ہیں کتنی فکر ہوتی اولاد آخرت میں آپ کو کوئی فکر نہیں آنکھیں بند کر کے ذرا اس بچے کا تصور کرے جو حیران اور پریشان کھڑا ہے اور فکر کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو گئے یوم یا جال البل وہ دن جو بچوں کو بورا کر دے گا غم کی وجہ سے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے اس دن بچے کو نہیں کوئی بچاؤ طریقہ کوئی کرنا کون سوچکم و احلی اپنا بھی بچاؤ کرو گھر والوں کا بھی بچاؤ کرو ان کی بھی سوچو اور انہیں اس سے پر ڈالو جو جس طرح ڈائریکٹ فلائٹ پہ بٹھاتے ہو نا یہاں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ کم از کم فیملی ڈائریکٹ فلائٹ پہ جائے کہ جی یہاں سے جائیں گے پھر جہاز بدلی کریں گے فلاں ہوگا ڈھی ہوگا فوار ہوگئے اور وہ فلائٹ پکڑتے ہو جو وہاں دن کو پہنچے تاکہ جی وہاں سے نکل کے بھی روشنی روشنی میں گھر میں کہ آخرت کی ڈائریکٹ فلاٹ کوئی ارینج نہیں کرنا ان کے لیے اندھیروں میں نہ بھٹکے وہ جس دن ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا اس دن ان کے پاس نور ہو اپنی ٹارچ ہو گھر میں ٹارچ ہو بھی تو یہاں سے آدمی لے کے ساتھ دیتا ہے کہ پتہ نہیں گھر والوں نے خراب نہ کر دی ہو یہ لے کے جاؤ وہاں اندھیرا ہوتا ہے آگے پیچھے جانے کی ضرورت پڑتی ہے دنیا میں ان کی ہر چیز کی فکر تو میں لگی ہوئی ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں آخرت میں ان کا کوئی خیال نہیں ہے. وہاں انہیں گھر نہیں چاہیے یہاں بچوں کے یہ گھر بناتے ہو تمہیں پتا ہے میری عمر پچاس سال ہو گئی ساٹھ سال ہو گئی ہے زیادہ سات سال کے بعد یہاں سے ریٹائر کرتے ہو ساٹھ باس باسٹھ سال ایک دو سال ایکسٹینشن بھی لے رہے ہو تو باسٹھ باس سال ہو جائی گی اب تمہیں پتا ہے کہ میں نے جا کے کیا رہنا ہے جی ساٹھ سال کے بعد تو ویسے ہی بونس شروع ہو گیا ہے میری عمت کی عمر جو ہے وہ سات سال ہوگی اور ساٹھ سال سے اوپر بہت کم نکلیں گے اللہ سلے بتا دیں عمر تو ہو سال ٹھیک جی اس کا مطلب ہے کہ عمر تھی وہ تو چکا ہے گزار اب تجھے ایکسٹینشن ملنی شروع ہوگئی سالانہ ایک دو سال یہاں سے مل گئی ایک دو سال تمہیں وہاں سے مل جائے گی لیکن یہ کہ اس اشرے کے اندر اندر اکثر کو جانا ہی ساٹھ اور ستر کے درمیان نائنٹی فائیو لوگوں کو جانا ہے جو ساٹھ سال کا ہو گیا اس کے پاس پانچ سال رہ گئے سات سال رہ گئے بتا تو کل کا بھی نہیں ہے لیکن ایک امید بھی ہو تو اسے کتنی لمبی امید ہوگی بیس سال والے کو تو امید ہے چالیس سال کی میں بوڑا ہوں گا لیکن جو وہی بوڑھا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تو فصل پک چکی ہے اب اس مانک کی مرضی ہے کہ آج ہاتھ لگاتا ہے یا کل ہاتھ لگاتا ہے گندم تو پکی ہوئی تو اسے یہ پتا ہے کہ میں ساٹھ سال کا ہو گیا ہوں میں نے کتنا رہنا ہے چار پانچ سال میں کسی بیٹی کے پاس بھی اگر ٹکا رہوں ہوں تو وہ بھی مجھے دو چار سال رکھ لے گی تو پھر یہ مکان کس کے لیے باندھا ہو یہ لون کس کے لیے اور وہاں اولاد کو مکان کی ضرورت نہیں اولاد کی ساری فکریں یہاں وہاں کی کوئی نہیں یہاں اس کی اچھی نوکری ہو جائے جی میں تسلی سے مر جاؤں بیٹے کو پڑھا دیا ڈاکٹر بنا دیا انجینئر بڑھا دیا تسلی ہو گئے کہ جہاں بھی بیٹھے گا اس کے ہاتھ سونا ہے کمائی کرے گا لیکن یہ کہ بھائی جی بھی وہ نہ کمائی کر سکا ہمارے ایک ساتھی تھے اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو جنر نصیب کرے اسرو کیڈیٹ تھا پاس کر سارا کچھ ایئر فورس میں لیکن یہ کہ آخری اس میں گرا وہ اوپر سے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ہو گئی اور بعد میں ڈس بھی ہو گئی کیا ہو؟ یہ رکھا تم نے نہیں رکھا نہ اولاد کے سامنے یہ رکھا ہے نہ اپنے سامنے یہ رکھا ہے اپنے سامنے مستقبل ہے اور اس مستقبل میں کہیں بھی کبر نام کی چیز نہیں ہے یعنی پورے مستقبل کو آپ چھان لیں اس کا بلو پرنٹ لے لیں ان کے دماغ سے درمیان میں کبر کوئی نہیں وہ کسی نے کہا شاعر نے کہ گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل کے خدشے میں کہ وہ کہیں بکھا نہ مر جائے حالانکہ مرتا نہیں گزر جاتی ہے ساری عمر مستقبل کے خدشے میں اور آ جاتی ہے سامنے قبر مستقبل نہیں آتا مستقبل آپ کا اس قبر سے باہر آتا ہے اور رن آؤٹ ہو جاتا ہے بس اسرائیل آ کے پکڑتا ہے چلو جو. چل ٹوٹ جاتی ہے اولاج اس کی دنیا پہ اتنے خرچے اسکول کا خرچہ کتابوں کا خرچہ ٹیوشن کا خرچہ گاڑی کا خرچہ فلاح خرچہ لیکن دین کے لیے ایک تو مولوی مفت پڑھائے یہ طے کیونکہ کو مولوی نے مولوی کا تو وہاں کھاتا ہے نا اکاؤنٹ وہاں کھلا ہوا ہے یہ ہے متوع متوع کا مطلب ہوتا ہے وہ النٹری ٹھیک ہے جی اس کو تو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے رغبت اندر مولوی نہیں لہٰذا اس کو تو پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں اس کا تو حساب وہاں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ دے گا اسے ہمارے بچوں کو اسے مفت پڑھانا چاہیے ٹھیک ایک فیسلٹی آپ کو ملک لیکن یہ کہ قیدا بھی مولوی کو ارینج کرنا چاہیے اس لیے کہ جنت تو وہ بنا رہا ہے نا قیدا بھی مولوی خرید کے لیکن ہے کیا اصل کیا ہے اصل یہ ہے میں پہلے ویر کر چکا کہ اگر آپ کا بچہ چار سال کا ہے پانچ سال کا اسے دو چار سورتیں یاد ہو گئیں وہ بچہ جب سورت پڑھ کے رات کو سوتا ہے تو آپ کی انکم شروع ہو گئی ایک وہ آدمی ہے جس نے بچے کو بارہ سال یہاں پڑھایا اور چار سال کے لیے جناب تین سال کے لیے اس نے قبرص بھیج دیا اور وہاں سے چار سال کے لیے امریکہ بھیج دیا اس نے اب وہ بیس سال کے بعد آئے گا کمائے گا تو باپ کی تلی پہ رکھے گا رکھے گا یا نہیں رکھے گا یہ بات کا معاملہ اس میں بھی شک ہے وہ جو کسی نے کہا کہ موت بر حق ہے کفن میں شاک ہے موت تو ہر ایک ہے کفن پتہ نہیں کسی کو ملنا کہ نہیں ملتا کفن کی کوئی کنفرم نہیں آپ دیکھتے نہیں جب جا کریش ہوتا ہے تو ایک ایک کپڑے کے اندر پتہ نہیں بیس بیس لاشیں گھسا دیتے ہیں وہ گٹنی بن کے لے جاتے ہیں موت بڑھا کے کفن میں شک ہے اب وہ آ کے ابا کو دے گا یا نہیں دے گا اس میں شک ہے کسی کے ہاتھوں چڑھ گیا تو ابا دیکھتا ہی رہے گا وہ پھر ان دموں پر ہوتا رہے گا جو بیٹے پہ خرچ کیے تھے کیس تو کر نہیں سکتا بیٹے پہ کوئی کرتا ہے, میں نے اس پہ اتنا خرچہ لگایا لازا, یہ مجھے اتنے دے کوئی نہیں لیکن جو بچہ آپ کا چار سال کا ہے اس نے رات کو اتنا آتا ہے نا, کل کوسر پڑھ لی آپ کی انکم شروع ہو گئی ہے آپ کا پودا لگ گیا ہے ٹھیک ہے نا جی اور اگر کل کمی بیشی ہو گئی وہ بیٹا نماز پڑھتا ہے تو آپ کو اگر قرآن پڑتا ہے تو آپ کو آپ کا کھاتا چل رہا ہے یہ حساب جاری ہے کرنٹ اکاؤنٹ تو ہماری توجہ اس طرف ہے ٹھیک جی وہ مین ہاں نخرے جو کم نخرا پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے اسی زمین پر یہ تینوں کا پروسیس ہے پہلی تخلیق میں الاولا لوں پہلا اٹھایا جانا اسی زمین پر ہوا کوئی آدمی نہیں کہتا ہے, میں چاند پر سے آیا ہوں وہ سی آج وہی تو کم اسی میں تمہیں دوبارہ بھیج دیا جائے گا ٹھیک کوئی جلا دیتا ہے تو بھی کہاں جاتا ہے گنگا میں بہا دیتا ہے اسی زمین کے اندر کوئی جانوروں کو ڈال دیتا ہے, جیسے پارسی حضرات کرتے انہوں نے ایک مینار کا بنایا ہوتا اس کے اوپر لاش رکھ کے آ جاتے ہیں وہ چیل کبھی کھا جاتے ہیں لیکن جاتا پھر کہاں وہ بیٹ پھر کہاں جاتی ہے وہ چیل مر جائے گی وہ بھی کہاں جائے گی زمین کے اندر. مچھلی نے کسی کو کھا لیا حادثہ ہو گیا جہاز ڈوب گیا مچھلی نے کھا لیا تو مچھلی کہاں جائے گی زمین کے اندر فی نعیدکم ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے تم جتنا بھی گھومو پانی جتنا بھی گھومے آ کر پل کے نیچے سے جانا ہوتا نا پل کے اوپر سے کبھی جا سکتا کوئی مچھلی کھا جائے پرندہ کھا جائے کوئی جلا دے تمہیں یا سیدھے ہاتھوں جس طرح اللہ نے حکم دیا قبر میں جا کے ڈال دے یہ سیدھی ناک پکڑنی ہے وہ گھما کے ناک پکڑنی ہے جانا تم مٹی کے اندر دو پروسیس ہو گئے اسی زمین کے اوپر یا مینہ اور تیسرا بی سی میں سے تم اس زمین میں سے اٹھاؤ جاؤ اور میں نے پہلے ارز کیا کہ مینہا جو ہے اس میں تو مینہ کلک نہ ہم نے تمہیں اس میں سے پیدا کیا تو کس کو پیدا کیا جسم کو پیدا کیا ٹھیک ہی انویدوں ہم تمہیں لے پائیں گے کمبھ کے سیگے کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے اسے مراد کیا ہے کمبھ تمہیں تو مٹی میں کون گیا ہے بدن گیا ہے نا و نخرے جو <كُم> پھر ہم تمہیں نکالیں گے تو جو مٹی میں گیا اسی کو نکالیں گے وہ مین ہاں نخرے جو کم تارا تھا نخرا پھر اسی میں سے کیا بنائے گا اللہ کیا نکلے گا یہ نہیں فرمایا مین ہاں کو کم <كُم> ہم تمہیں اس میں سے پھر بنائیں گے نہیں فرمایا نخرے جو کم <كُم> ایسا نہیں ہوگا کہ پھر عمل ہوگا اما کو پھر نو مہینے کے بعد بچہ ہوگا نہیں اور پھر بچے کا بچہ ہوگا نہیں سارے ابا دادا پردادا سارے ایک ہی دفعہ اٹھیں گے مینہ نخرے جو گمتا آ رہا تھا ہم تمہیں ایک دفعہ اسی میں سے بنائیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو یہی زمین لیکن زمین کا حال آگے چل کے اللہ نے اسی سورتاہ میں آگے بیان کی زمین پھٹ جائے گی پانی سارا اندر تھنس جائے گا آگ بن کے اڑ جائے گا کیا آکسیجن یہ آگ ہے پانی کیا آگ ہے پیٹرول ہے یہ آئندہ صدی کا جو فیول ہوگا وہ پانی ہوگا آئندہ صدی میں اس لیے کہ سب سے خالص جو ہائیڈروجن ہے وہ پانی کے اندر ہے اور سب سے بہترین فیول جو ہے وہ ہائیڈروجن ہے جس کا کچرا کوئی نہیں ہے تو آئندہ اس سے لیا جائے گا پانی کو فیول کے طور پر استعمال کے جائے اس سے ہائیڈروجن لے ہیں یہ اندر خود پیٹرول کے اندر بھی سولہ پرسینٹ ہائیڈروجن ہوتا ہے تو جلتا اگر نہ ہو تو پیٹرول بھی نہ جلے پیٹرول کیا نا پیٹرول ہائیڈروجن ہی کا نام ہائیڈروجن ہی اصل میں اس کی ہدت کو زیادہ کرتی تو زمین میں پانی بھنس جائے گا پرانے حقیم میں اس کے مرائل بتائے ہیں اور پھر یہ کہ پہاڑوں کو کوٹ کر یس النا کا نیل آپ سے پوچھتے ہیں جی سی کا کیا مت آئے گی فلاں ہو جائے گا ڈھی ہو جائے گا پہاڑوں کا کیا بنے گا آپ دیکھیں نا مکے میں جب آپ کھڑے ہوں تو سامنے جو کالا پہاڑ ہے کیا بلا وہ پہاڑ ہے اور اس پہ انہوں نے ایک کینٹینا سا لگا ہوا رات کو وہ فلش کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے آسمان پر تارا نظر آ رہا ہے تو انہوں نے سوال کر دیا یس الجی بال فکل ین سے ربی نصفہ ان سے کہو کہ میرا رب اس کو پاؤڈر بنا دے فائدہ رہا کون یہ زمین ایک چٹل میدان بن جائے لا تافیا ای ولا امتا نہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہوگا نہ کوئی پونچھ نیچ ہوگی یہ بالکل ڈکا دکن دوکن دکا ہم زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کرتے یہ وہ کیفیت ہوگی یوم تو بدل غیر الب جس دن زمین بدلی کر دی جائے گی دوسری زمین کے ساتھ زمین یہی ہوگی تبادلہ ہو جائے گا اس کی کیفیت بدلی ہو جائے گی کہیں پانی نہیں ملے گا انسان کہیں پانی نہیں ملے گا پانی نام کی چیز کوئی نہیں رہے گی زمین میں اتر جائے گا پھٹ جائے گا کھول جائے گا سوائے رات جائے گا پانی کہیں نہیں ہو. نہیں ہو سایہ کہیں نہیں ہو یوم ظل, ظل ارشف اس دن سوائے اس کے عرش کے سائے کے کہیں سایہ نہیں ہوگا اور پانی دو ہی جگہ پر ملے گا یا جہنم پہنچ کے ملے گا کھولتا ہوا اور پیت زخموں کی تیپ یا جنت میں ملے گا ان دو جگہوں کے علاوہ پانی کوئی نہیں ہے منزل پہ پہنچ کے ملے گا اپنا پسینہ ہوگا انسان کا. پسینہ روح سے تو نہیں نکلتا بدن سے ہی نکلتا پسینہ نکلے گا آدمی. اور حضور نے فرمایا کہ اپنے پسینے میں ہوتے کھا رہا ہوگا اس. لیکن اس کا پسینہ سے اسی کے گرد ہوگا حضور نے فرمایا کسی کا پسینہ اس کے تخنوں تک ہوگا کسی کا گھٹنوں تک ہوگا کسی کا کمر تک ہوگا کسی کا کندھے تک ہوگا اور کوئی اپنے پسینے میں ہوتے کھا رہا یا تم رو رہے ہوگے اس کا پانی کو ہوگا اور اس میں رونے سے نشان پڑ جائیں گے جیسے نہر زمین کو پھاٹ دیتی ایسے تمہاری جلدی پٹی نکلنا ہے اس زمین پر کھڑے ہونا ہے اسی عقل اور شکل اور انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ سارا کچھ آپ کے دماغ میں ہو یہ تارا نہ تم ایک دوسرے کو پہچانتے ہو گے یہ فلاں صاحب فلاں صاحب ہیں ہمارے محلے میں رہتے تھے ان کے میں نے اتنے پیسے کھائے یا میرے یہ میرے اتنے پیسے کھا گئے ہیں اس کو میں نے مارا تھا میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی یہ تاراف ایک دوسرے جانتے ہوں سب کچھ اسی میموری کے ساتھ انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ اس بٹن کے ساتھ ہوں. اور پھر تمہیں سامنا کرنا ہے آپ اندازہ کرنے کتنی تکلیف ہوگی گرمی کا وہ عالم کہ زمین پہ پاؤں ٹکے گا نہیں یہ کیفیت ہوگی عالم اٹھائے گا اور رکھے گا اٹھائے گا اور رکھے گا اٹھائے گا اور رکھے گا زمین تاندہ کی طرح تپ رہی ہوگی خوش کیفیت میں اب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر لاؤنج میں ہوتے ہیں تو ایسی بھی لگا ہوا ہوتا ہے لیکن لائن لمبی اور اگر کسی آدمی پہ زیادہ دیر لگا دے کاؤنٹر والا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے یار یہ کیا کر رہے دیر لگا دیے سمرے بات کو اے سی میں ہوتے ہیں تو ہمیں لمبی لائن پسند نہیں ہوتی لیکن وہاں کتنا لمبا حساب ہو کل لغیر و کبیر مستطر ابن عباس فرماتے ہر مسکراہٹ اور کہہ اس کا حساب دینا پڑے گا جائز تھا یا بتائیے جو کچھ تیرے پاس ہے وہ امانت ہے وہ امانت ہے. تیری یہ سانس امانت ہے یہ جوانی امانت ہے یہ ہاتھ پاؤ امانت ہے یہ بسارت امانت ہے یہ سماج امانت ہے اند نمانت عالم جا بھائی نہ شفک نام وہ امل حال انسا انکانہ ظلم یہ کیوں جاہل نکلا اس کہ اس نے لینے کے وقت کو سامنے رکھا دینے کے وقت کو سامنے نہیں رکھا باقی پوری تعینات کو اللہ تعالیٰ نے شعور دے کر یہ اختیار دیا اگر تم کہو تو میں تمہیں سماعت مسارت فلاں فلا چیزیں دے دیتا ہوں لیکن تمہیں ان کا حساب دینا ہوگا انہوں نے وقت ادائیگی کو سامنے رکھا کہا جی ہم اس پہ پورے نہیں اتر سکتے مل رہا اللہ نے اختیار دیا تو انہوں نے انکار کیا نا اگر اختیار نہ دیتا تو انکار نہ کرتے چائس ان کے میں رکھا گیا ایک آدمی یا وہ کسی کو کہتا ہے یہ دس آزار روپے اپنے پاس رکھ لے میرا اب وہ آدمی کیا سوچتا ہے پہلی چیز جو وہ سوچ گا وہ یہ کہ اگر یہ پیسے لگ گئے مجھ سے تو میری اتنی استطاعت ہے کہ یہ میں واپس کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا اگر اسے یہ شورٹی ہے کہ اگر اس کے پیسے لگ گئے مجھ سے تو میرے پاس اتنی زمین ہے میں زمین بیچ کے بھی دے دوں گا ٹھیک ہے نا جی میں موٹر سائیکل بیچ کے بھی دے دوں گا ایسے میری اتنی تنخواہ ہے میں نے اتنا ادھار لینا لیکن اگر وہ یہ سمجھتا کہ یہ لگ گئے اگر بھائی دیوے تو میں دینے کے کام میں کہہ رہے بھائی صاحب یہ پیسے سے لگ جائیں گے میں غریب آدمی ہوں میں پھر دے نہیں سکوں ٹھیک آپ کو امانت دی گئی انہوں نے وہ وقت ادائیگی سامنے رکھا بندے نے لینے کا وقت سامنے رکھا لیتے ہوئے تو بڑا اچھا لگتا ہے نا آدمی کو جب کوئی پچاس ہزار درم آپ کے پاس رکھا ہے تو وہ نوٹ بڑے اچھے لگتے ہیں ایک دفعہ تو ٹھنڈ ڈال دیتی ہے الگ بات ہے کہ دیتے ہوئے آدمی کو پھر مصیبت پڑ جاتی ہے جب بچہ ہوتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے مٹھائیاں بانٹو یہ برتھ ڈے ہو رہی ہے جی الگ امانت دی گئی ہے کل لوگ کو مرائن و کو ہر ایک کو اس کا جواب دینا جو اس کو دیا گیا یہ آنکھیں کتنی اچھی لگتی کوئی کہ ان کا حساب دینا ہے یعلم عالم و خواہنا تلعن کے الفاظ استعمال کیے قرآن حکیم نے وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا اس کا مطلب ہے یہ امانت ہے یا عالم و خواہنا تلعنت اس کا مطلب ہے آنکھوں کی خیانت بھی ہے کیوں یہ امانت ہے تمہاری نہیں ہے کسی نے دی ہے دی ہے تو حساب لے گا اب ایک ایک چیز کا حساب ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو کیا عالم ہو اس وقت اگر آدمی یہ کوشش کرے کہ بغیر حساب کتاب جنت میں کوئی گرین چینل بھی تو ہوگا نا آخرت میں وجہ اس کے کہ کسٹم والے سارے بکسے کھولیں اور پھر چیک کریں اور ایک ایک چیز کا حساب لگائیں کوئی گرین چینل بھی تو ہوتا ہے نا کوشش کیوں نہیں کرتے کہ گرین چینل سے چلے وہاں ہے جس کو فرمایا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے خود سلام سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہوگا عَلَيْكُمْ <دِينًا> وہ اس کے لیے ہمیں اگر اٹھنا آپ کا ایمان جس کا ایمان نہیں چھو چھوڑیے جس کا ایمان ہے کہ میں نے اٹھنا ہے اور مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور میں نے حساب دینا ہے کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت سے کیوں ڈر رہا ہے بوڑھی عورت سے نہیں ڈر رہا وہ حاصبے سے ڈر ہے بوڑھی کو کہیں نہیں پہنچ سکا اس کا الاؤنس تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان لے کے جا رہے ہیں امیر المومنین کئی بوڑھی کو چھوڑنے کے لیے تو وہ بوڑھی کہتی ہے کہ ایک تو اس عمر کو اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہا اماں کیا ہوا کہنے لگے اس نے میرا وہ الاؤنس جو ہے وہ نہیں دیا اس طرح سے میں تنگی میں ہوں تو انہوں نے کہا کہ اماں اس کو کیا پتا عمر کو کہ آپ کہاں کسی ڈھوک میں رہتی ہیں تو وہ اس کا آپ کو خیال کس طرح سے کوئی حالات اسے پہنچے کہ اگر اسے میری خبر نہیں تھی تو امیر المومنین بنا رو پڑے بارہال اس کو راضی کیا گھر جا کے اس کا سامان چھوڑا اس سے دعائیں لیں سارا کچھ اس کو الاؤنس وغیرہ دیے اور کہا کہ اما عمر کو معاف کر دو بیٹا تمہیں کیا ہے کہ نہیں اما عمر کو معاف کر دو عمر نے, نے ان سے معاف کروایا اور پھر تسلی میں کام کر دی. ہمیں ایک دفعہ پھر اٹھنا ہے یہ ہے اب اگر ان چیزوں پر ایمان ہے ٹھیک جی تو پھر تو تصدیق ہوگی عمل سے انسان کا عمل بتائے گا اسے کس چیز پر ایمان ہے پھر نے کیا کیا تھا ولاقات ارائی نہ کُلہ ابا, آبا. فرن کو سب نشانیاں دکھائی گئی تکذیب کی تکزیب کی اور اباہ کس سے انکار کس سے کیا جنت میں جانے سے اباہ کیا اسے. انکار کیا اس نے اس کا ایمان نہیں تھا کہ پھر اٹھیں گے جنت بھی ہوگی وہاں جانا ہوگا لہٰذا ہاں حضور صدل اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کل امت میری ساری امت جنت میں جائے گی اللہ من سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا میں جنت میں نہیں جاتا یا رسول اللہ, اللہ کہ حضور جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا آپ نے فرمایا من آسانی فقد دخل الجنہ جنت وہ من آسانی ابا جس نے میری احتاط کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا میں جنت میں نہیں جاتا تو گویا جنت کس کی فرما برداری میں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار جانا ہے تو ایک ایک چیز دیکھ کے اس کے بارے میں حضور کا کیا حکم ہے اور اللہ کا کیا حکم ہے وہ آخر الحمد اللہ